سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں آدمی نماز پڑھے اس جگہ کو زمین پر قائم رہنا اس کا ضروری ہے جیسے ریل گاڑی چلتی ہوئی گاڑی میں نماز نہیں ہوگی آدمی وزو کر کے تیار رہے اور تیار رہنے پر جہاں گاڑی کھڑی ہو فوراً اپنے دو رکعت نماز پڑھ لی سنتیں پڑ سکتا فرض نہیں پڑے گا چلتی گاڑی میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو گاڑیاں گھنٹوں کیا کہتے ہیں کھڑی ہوتی لوگ کوئی مجبوری بھی نہیں بلکہ ایک لطیفہ اخبار میں یہ چھپا تھا کہ ایک دن گاڑی جو ہے ٹائم پر آگے لوگوں نے بڑی تالی بجا کے استقبال کیا تو ریلوانوں نے بتایا کہ صاحب یہ کل کی ہے جو آ جائی تو جہاں اتنی سہولتیں موجود ہوں تو پھر چلتی گاڑی میں پڑنے کی کیا ضرورت جب ٹھہر جائے گاڑی اس وقت پڑھیں اور سنتیں تو ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں اب ظاہر ہے زیادہ زیادہ دو رکعتیں ہیں دو رکعتیں جو ہیں وہ آپ دو چار منٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں گاڑی کے ٹھہرنے کا انتظار کریں یہ تو ریل اسی طرح ہر گاڑی کا مسئلہ اس کو روک لیا ہے کار میں اگر آپ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ جب چاہے آپ گاڑی کو روک کر ایک طرف ہو کر کے نماز پڑھ لیں اب آئی کشتی کا یہ تو پانی کے سطح پر چل رہی ہے اب اس کو آپ اگر کھڑا بھی کر دیں تب بھی پانی کے اوپر ہے اس ازر کی وجہ سے کشتی پر نماز ہو جائے گی لیکن اگر کشتی کنارے پر ہے آپ چاہیں تو کنارے پہ اتر کر کے نماز پڑھ کے کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں. اب کشتی پر نہیں ہوگی بلکہ اترنا پڑے گا اتر کے پھر کشتی میں بیٹھ جہاں کنارا نہیں ہو اب چونکہ ازرے شرعی جیسے پانی کے جہاز میں لوگ ایک زمانے میں ہندوستان کے دور میں بمبئی سے جدہ جاتے تھے خال آٹھ دس دن لگ جاتے سمندر میں تو ظاہرے کے کنارہ تو نہیں ہوتا اب یہ مجبوری کی وجہ سے کشتی میں نماز ہو جائے اسی طرح ہوائی جہاز میں آپ روک کر کے اتر تو سکتے ہیں لہٰذا آپ کھڑے ہو کر کے ممکن ہو تو نماز پڑھیں اور اگر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھ لی تو اس میں لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہاں کچھ آواریز ایسے ہوں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے تو ایسی صورت میں پھر نماز تو پڑھ لی جائے تاکہ نماز فوت نہ ہو چھوٹے نہیں اور منزل مقصود پر پہنچ کر پھر اس نمازوں کا اعادہ کریں اس کو لوٹائیں چونکہ نماز قصر قضا ہوئی تو اپنے وطن یا جہاں آپ کو جانا وہاں پہنچ کر قضا بھی قسر ہی کرے گا پوری نہیں کرے گا